داخلی خبر تھا داخلے عباس راواڑا خبر تھا مرحب یا ابن ابمرحب انهم ادخلوا معهم عبد الرحمن عوف وذا نعامر وای عامر شامی جدی داخل کریو نا ذا فرضان سازا مرفوع نا متصلم شو ذا سید عبد الرحمن عوف کردند هم مر گئے کنا سرور قشار شو فلم ما فرع علیین قرج فرش زفن عارفا زنہو ذا پہسید د انتظار بانے ذا خبر کی قانون دادے ان وای پرجرو ادهو با سڑے با کی سڑی دا ہر صاحبیزے گیش منگ ذکر دی نگر خرت ورنک دا قانون الرحمن نذرا فی قبر اسلام دے ذکر کا محلی مخی ذکر کا ذکر نبی قابل شابی السلم کش بقب نبی السلام کی چدا سنور سانکیری سان تو خبر سرنگی بات داخل ہونے مڑے مرے خبرتا روات پتی بار کی مختلف تھیفید دل خال کی دیو وجنا مزاحب مختلف تھی سلام کی خبر باقوت اللہ شداب جانبھی خود شرابا نے دو سو سلور کی ان نبیسل دخلا قبرن لیلن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر السلام قبر سرشی سراجمل طرف راوا دا الفا دا دا جہادی سے جیسی کرکئی بلدار سے جانب قبلہ ہم آزم دے ہم امامی ترمیزی دی دی روات تحسین تحسینم کرے دے او بی اختلاف دو مذاہبوں ذکر کھڑے نے اوروات رات تو بارد دفن نبی اسلام السلام کی مختلفی دی یہ روایت لگا سن چی ذکر شے سلہ سلہ داخل کرے شو ابوذرہ بعد نبی نواجن روایت نبی نماز کے ذکر کے چاہیے جو یہ سورۃ دور سما صبح جن جانب قبلیں راغ سے شے ہو نبی علیہ السلام مذاکر لفظ صاغتا ازو جنا تغرط عبد الله بن عباس صلی الله علیه وسلم مامل بی خپل فایل درې بی انسان دا خپل دنه انسان فل اخذ د مړی من نبی له کې اسلام شی او چرخه داخل شی او قبر تا هغه عارض د وجنه چې کټ تنه بی انسان په مقام د براسه د نبی له سلام نبی له د هغه د دیوار سره جدار القبلہ سره متصلو جدار اتنه قبله طرفه زير او کې خدوشي دا خاص هلته د